السلام علیکم ورحمۃ اللہ وائس اوکے پہلے اصل میں بس کھانے کا ٹائم تھا نہیں ہے لیکن وہ تھا ابھی اگر نہ کھاتا تو پھر رات کو بارہ بجے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے عمر کی کردان کے حوالے سے پڑھ رہے تھے لیا فل لیا فلا اور ساری یہ کردانیں ہو گئی تھیں اور پھر اس کے علاوہ حاضر کی کردانیں بھی ہو گئی تھیں افل افلا یہ فلی فلا یہ اور اس کے سارے سکیلا اور خفیفہ اور مجھول وغیرہ یہ سب کچھ ہو چکے تھے اب سر ترجمہ بھی دیکھتے تھے ساتھ ساتھ میں نے بتایا تھا جس آٹھ اور چھ کی ہم نے وہ بنانی ہے تو لیا فل کا کیا مطلب ہوگا چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد امر ہے نا امر اور یہ غائب کیا ہے تو چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد لیا فلا چاہیے کہ کریں وہ دو مرد لیا فل چاہیے کہ کریں وہ سب مرد لیتا فل چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت لیتا فلا چاہیے کہ کریں وہ دو عورتیں لی فلنا چاہیے کہ کریں وہ سب عورتیں اور لی فل چاہیے کہ کروں میں ایک مرد یا ایک عورت اور لینا فل چاہیے کریں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ٹھیک کنیا یہ امر کی اس طرح ترجمہ اس کا آتا ہے اچھا اور اب لی فل یہ مجھول ہے چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرت پھر کیا آ جائے گا لی, لی چاہیے کریں جائیں وہ دو مرد لیو لی چاہیے کریں وہ سب مرد یہ سجیشن یہ دیکھے نا حکم ہوتا ہے امر میں کیا ہوتا ہے حکم ہے حکم ہوتا ہے نا تو یہ چاہیے یہ چاہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کرے وہ ایک مرت ٹھیک ہے نا کرے وہ ایک مرت کریں وہ دو مرت کریں وہ سب مرت اس سے چاہیے جو لکھا ہوا ہے نا تو یہ, اس معنی میں یہ نہیں ہے کہ جی سجیشن دی جا رہی ہے یا. اب لکھو فال چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک اور... کی جائے وہ ایک عورت فالا چاہی کی کی جائیں وہ دو عور لیو فل نہ چاہیے کی, کی جائیں وہ سب عورتیں کیے کی کی جائیں, کی جائیں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرض یا سب عورتیں اچھا سکیلا اب آ گیا لیا فلن لیا فالننا تو یہ کیا ہوگا <coughs> چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرت یہ لیا فلنا آ گیا نا تو اس کو اب میں نے کہا تھا سکیلا کے اندر ضرور بس ضرور کر لیں سکیلا کے اندر کیا آ جائے ضرور بھی ضرور خفیفہ میں صرف ضرور ایک دفعہ چاہیے کہ ضرور بس ضرور کریں کرے وہ ایک مرت چاہیے ضرور بے ضرور کریں وہ دو مرت چاہیے کہ ضرور بے ضرور کریں وہ سب مرت ٹھیک ہے لتو چاہیے کہ اچھا جی لیا فلنا چاہیے کہ ضرور بھی ضرور کرے وہ ایک مت لیا نے چاہیے کہ کریں ضرور بھی ضرور کریں وہ دو مرد لیا فالنا چاہیے کہ کریں ضرور بھی ضرور کریں وہ سب مرد لیتا فلنا چاہیے کہ ضرور بھی ضرور کریں وہ ایک عورت لیتا فلان چاہیے کہ ضرور بھی ضرور کریں وہ دو عورتیں لیا فلنان چاہیے کہ ضرور بھی ضرور کریں وہ سب عورتیں ٹھیک جائے گا لیا فالا جائے گا اور پھر لیجیو فلانا کا ترجمہ آپ کریں گے چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرتے اور پھر خفیفہ کیسے آئے گا لیا فالن چاہیے چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرت اس طرح آپ نے یہ ساری گردانیں کرنی ہیں آپ نے ہو جائے گا کیا مطلب کیا ہوگا ایفال. اب دیکھیں ام کر تو ایک مرد افلا کرو تم دو مرد عورتیں الفی کرو تک سب عورتیں اور ایسے ہی آگے بھی سکیل اور اس کے جو وہ آئیں گے سب یاد کرنے اور سنانے بھی ہیں اب قاعدہ بتا رہے ہیں آگے کہ بھی امر بنتا کیسے ہے کہتے ہیں بھائی کہ امر کو فیلے مزارے سے بناتے ہیں امر کو مزارے سے بناتے ہیں امر معروف کو مزارے معروف سے اور امر مجھول کو مزارے مجھول سے یعنی معروف جو بنتا ہے وہ معروف سے اور مجھول مجھول سے بنتا ہے غائب کو غائب سے حاضر کو حاضر سے اور متکلم کو متکلم سے یعنی جو جیسا سیگاسا مزارے میں ویسا ہی امر کے اندر اسی سے بنتا ہے وہ یعنی <tip> جو امر کا سیگا جو امر امر کا جو سیگا بنانا اس کو مزارے کو اس سیگے سے بنائیں گے مثلاً امر غ, غ, غ, غ, غائب معروف کسے بنا دیتا ہے مزارے غائب معروف سے امر غائب مجھول کسے بنایا ہے مزارے غائب مجهول سے امر حاضر مجھول کس سے بنتا ہے مزارے حاضر مجهول سے امر متکل معروف کس سے بنتا ہے مزارے متکل معروف سے امر متکل مجھول کسے بنتا ہے مزارے متقل مجھور سے اب یہ غائب اور متکلم کا سیگا بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں ہم غائب اور متکلم کا دیکھیں حاضر کا سیگا وہ بعد میں بتائیں گے حاضر کے سیگے کیسے بنتے ہیں وہ لدا بتائیں گے تو کہتے ہیں ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضار مثبت کے شروع میں لام مقصور لگا دو دیکھے نا مضار مثبت کیا تھا یف کیا تھا یف الو مضار مثبت تھا نا فلو تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس کے سب سے پہلے لامے مکسور لگا دینا ہے تو کیا بن جائے گا لی یا فلو کیا بن جائے گا لی یا نمبر دو کام یہ کرنا ہے کہ آخر سے ساکن کر دو آخر سے کیا کرنا ہے ساکن کر دو جو پانچ سیگے تھے جن کے زما آتا ہے نا جن پانچ سیگوں کے آخر میں کیا آتا تھا جما آتا کر دینا تھا ساکن کر دینا تھا یاد ہے نا پانچ سیگے ہوتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس میں پانچ سیگے تو وہ نہیں آئے گا کہ جی جو تفالو والا نہیں آئے گا جن سیگوں کے جما آتا ہو نا ان کے آخر سے کیا کر دینا؟ ساکن کر دینا پہلا کام اور اگر نونے, رابی, نونے رابی سیگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنے جگہ پہ ہوتا ہے سات جگہ پہ ہوتا ہے نونے کتنی جگہ پہ ہوتا ہے سات جگہوں پہ ہوتا ہے تو کیا کریں گے اب نون رابی جو ہوگا وہ گر جائے گا نون رابی کیا ہو جائے گا گر جائے گا لام مقصور شروع میں لگائیں گے اگر آخر میں جمع ہو تو اس کو ساکن کر دیں گے اگر نون نونی ہو تو نون رابی کو گرا دیں گے اور نون جمع مونس دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی نون جمع مونس ٹھیک ہے نا میں نے بتایا نا مبنی ہوتے ہیں نون جمع مونس چھٹا اور بارہواں سیگا جو ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں چھیڑ سکتی تو اس لیے کیا ہوا نمع مونس ہو جاتے ہیں آپ کوئی ان کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش ہی نہ کرو کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ ساری صورتیں کب ہیں اگر ہرفے علت نہ ہو اگر ہرفے علت نہ ہو اگر ہرف علت نہیں ہے تو یہ کام جو ہے یہ آپ نے کام کرنا یز ریبو ہے نا یز ریبو تو پہلا کام کیا کرنا ہے شروع میں لامے مقصور لگائیں تو کیا بن جائے گا لیا زریبو آخر میں ضما ہے نا ساکن کر دیں تو کیا بن جائے گا مجہور کا سیگا کیسے بنے گا یوز رابو تھا مجہور کا سیگا کیا تھا یو یوز ربو تو لامے مقصور شروع میں لگائیں لام مقصور کیا کریں شروع میں لگائیں لی یوز رابو آخر سے ساکن کر دیں تو کیا بنے گا لیو زراب اچھا اور تس ربو سے کیا بن جائے گا تز ربو سے کیا بن جائے گا لام مخصوص شروع میں لگائیں اور آخر ساکن کر دیں تو کیا جائے گا لی تز اور واحد متقلم ازریبو اذریبو سے کیسے ہوئے گا لام مقصود شروع میں لگائیں لی ازریبو آخر ساکن کر دیں کیا جائے گا لی ازرب اور اس ربو مجھول کا سیکھا ہوگا اس ربو تو لام مقصود شروع میں لگائیں اور آخر ساکن کر دیں تو کیا بن جائے گا لی عذرب اچھا یہ تو تھے جن کے آخر میں ضمہ آتا تھا وہ بھائی اگر نون رابی آ رہا ہے یژریبا نے یزریبان ہے تو کیا کرنا ہے لام شروع میں لگائیں لی یژریبا نے ہو گیا کیا بن گیا لی یژریبا نے اب دوسرا کام کیا کرنا ہے نون رابی کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا لی یزریبا کیا بن جائے گا لی یزریبا اچھا یژربنا یز یریبنا یہ نون جمع مونس ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی یژبنا يزربنا. تو کیا آ جائے گا یزربنا آ جائے گا تو یہ شروع میں لام مقصود لگا دیں اور آخر کے نو رابی کو کچھ ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی بس گزر جائے گا لیا یہ کب تھی یہ ساری باتیں اگر حرف علت نہ ہو بھائی اگر حرف علت ہوگا تو پھر کیا کام کرنا ہے کہتے ہیں اگر حرف علت ہو نا واؤ ہو یا ہو واؤ ہو یا یا ہو تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کو گرا دو اس کو کیا کریں گے گرا دیں گے تو ید تھا ید او کا سیگا کیا آتا ہے ید او دا ید دعا کرنا جو ہے دعا کرنا تو یہ ید تھا تو شروع میں لال مقصور لگائیں تو کیا بن جائے گا لو اور آخر سے کیا کر دیں گے واؤ کو گرا دیں گے کیونکہ وہ حرف علت ہے تو کیا بن جائے گا لید اور یر می تھا ہاں می تھا تو اب کیا کریں گے شروع میں لام لگائیں گے آخر میں یا ساکن کر دیں گے تو کیا بن جائے گا لی یرمی اور یخشا تھا یخشا تھا تو آخر میں کیا لگائیں گے شروع میں لام لگائیں گے آخر سے یہ آ رہا ہے نا آخر کھڑی الف ہے یہ کھڑی الف ہے نا یعنی کھڑی زبر ہے یخشا تو وہ گر جائے گا نونےا بھی تو کیا بن گیا لی یخشا یعنی یہ حرف فی ہے تو یہ گر گیا چلیے اکشا ہو جائے گا اس کو اچھی یاد کرنا ہے گردانے بھی یاد کرنا ہے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اتنا یاد کریں پھر امر حاضر معروف میں کوئی تھوڑا سا مشکل چیز ہوتی ہے ذرا تو وہ انشاء اللہ ہم کل کریں گے اس کو آپ کو آ تو نہیں آپ کو خود بخود آ جائے گا وہ بالکل وہی چیزیں ہیں بس آپ کی تو سر ختم ہو گئی بس ختم ہو گئی پیچھے تو پھر کچھ بچا ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آج بس اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ ایک اور بک تو ہے نا لیکن بس یہی بات ہے کہ یہ آپ کا علم صرف اولین آپ کی اچھی ہو تو آپ کا خود بخود ہی ہوتا ہے علم صرف تیسرا حصہ آئے گا وہ آئیں گے قوانین تو آئیں گے قوانین تو آئیں گے لیکن یہ ایک پیٹرن ہے سارا ٹھیک ہے نا اس سے کوشچن پوچھ لیں کوشچن پوچھ لیں اللہ اکبر استافر اللہ ربین کو الزامات بلی استافر اللہ ربین کو الزامات بلیے मुझे तो वैसे ही आता ना कि हमने पानी से पैदा किया باقی یہ کہ کیا کس طریقے سے رکھی گئی ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے ہم تو مکسچرز ہی ہیں نا اس کی کیا ضرورت کیا ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا یہ اپنی ایک عادت بنائیں کہ جن چیزوں کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ نہیں ہوتا ان کے پیچھے نہیں پڑنا جن چیزوں کے ساتھ ہم جن کے چیزوں کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے اس کو, اس کو ہم نے وہ کرنا ہے یہ ایک عادت بنا لیں اپنی بس پھر یہی بات ہے کوششن تنگ کرتے ہیں پھر سوجو نہیں کرتا کیونکہ یہ بات یاد گا. یہ آپ کو ایک نفس کی ایک خاصیت بتا رہا ہوں یہ نفس ایسی چیز ہے نا اس کو اس کو اگر کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ جس کو سیٹسفائی کرنے کی خاطر ڈھونڈنے شروع کریں گے نا تو کبھی بھی آپ کو کویشچنس کے جواب نہیں ملیں گے یہ اور آپ کو ڈالے گا پریشان کرے گا اور پریشان کرے گا کسی چگہ پہ جا کے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے Believe کرنا پڑتا ہے اور جو نا، ہیں کہ آپ ایک جگہ کے اوپر جا کر بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اس لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ جی بندہ یہ کائنات مخ... کو کس نے پیدا کیا کرتے کرتے کرتے حدیث میں آتا ہے کہ جی انسان اس بات پہ پہنچ جاتا ہے کہ جی پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ سوچنے لگ پڑتا ہے تو منع فرمایا گیا ہے کہ بھی ایسی چیزوں کے پیچھے تو جن چیزوں کا تعلق ہمارے امال کے ساتھ ہے جن چیزوں جن عقیدوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہم اس چیز کے اوپر وہ کریں اب جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ حروف مقطعات کے معنی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معنی کے ہیں بھائی چلو جس کا معنی نکالتے ہیں یہ جی علی کا معنی یہ بنتا ہے فلاں کا معنی یہ نکلتا ہے فلاں میں علیف الامی کا سنا ہوگا اللہ ٹھیک ہے نا اور پھر جی وہ محمد اور اس طرح جو ہے مختلف قسم کے وہ نکالتے ہیں کوئی لا اللہ کہتا کہ کوئی کیا کہتا ہے بھئی یہ تو ایک اس لیے ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں سے باقی وہ ٹھیک ہے اگر کوئی اس لحاظ سے ہو اگر کوئی ہم کئی چیزوں کے اوپر ہم وہ کر نہیں سکتے نا ہم معلوم نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھیے گا بعض چیزوں کے ہم کبھی مانا نہیں معلوم کر سکتے جی جی جا سکتے ہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹائم ویسے لیں, لیں, کر لیں کوشچن جلدی کر جلدی کریں پھر میری سوا گیارہ بجے کلاس ہے آپ کی نہیں آپ کو یہ چیز یہ نہ ہو یہ کیا بات ہو یہ تو ایک وہ سوچنے کی بات ہے وہ کیے جا سکتے ریسرچ کی جا سکتی ہے لیکن جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہیں وہ بھی ایک جگہ کے اوپر جا کر کئی چیزیں صحیح ثابت ہوتی ہیں کئی چیزیں غلط ثابت ہوتی ہیں جیسے ڈاروین جو ہے ریسرچ کرتے کرتے کرتے پہنچ گیا جی اس چیز کے اوپر انسان جو تھا وہ بنیادی طور پہلے بندر تھا وہ دیکھیں وہ اگر کسی چیز تک پہنچا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس نے بھی دیکھو وہ کیا اس نے آخر ان کی وہ کی ہے کہ بھئی آپس میں کہاں کہاں مشابت پائی جاتی ہے انسان اور بندر کی جو مشابت ہے وہ کرتے کرتے کرتے کرتے ایولیوشن آف ایولیوشن کے اوپر جب پہنچا یہ نہیں اگر آپ صرف خالص نظریہ سے سوچتے ہیں تو وہ واقعی وہ وہ, وہ وہاں تک لے کے جاتا ہے خالص نظریے سے اگر انسان سوچ رہا تو ٹھیک ہے نا خالص نظریے میں یہی بات کر رہا ہوں خالص سائنسی نظریے سے اگر آپ بات کریں گے تو یہ نا آپ کہاں یہ دیکھیں گے ڈاروین کے اوپر یہ بھی وہ کر رہے ہیں بھائی آپ سائنس جو ہے نا وہ کرتی ہے چیزیں جب انٹرلیٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے جاتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی بندر اور انسان کے درمیان کتنی مشابت پائی جاتی ہے انشاء اللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ جی کیا ایک وہ ہے لیکن آج کل ہوتا نہیں ہے اب باقی ٹھیک ہے کوشچن وغیرہ انسان کو وہ ہوتے ہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں میں نے بات کی تھی نا جو سب سے پہلا جو تھا جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو لگایا گیا تھا ایک آرگن ٹرانسپلانٹ کیوں جائز نہیں آرگن ٹرانسپلانٹ یہ بھی اب بہت لمبی, لمبی ہے آج کل ہے? پہلے سے تو ٹرانسپلانٹس جو تھے وہ تو کڈنی تو بہت پہلے سے ہوا لیور ٹرانسپلانٹ ہو یہ بھی اب پرانا ہی پاکستان کے اندر بھی है ہے وجہ اس کی یاد رکھیے گا ہم لوگ جو ہیں یہ جو اجسام ہیں یا جسم ہیں یہ ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے خودکشی کرنا کیا ہے حرام ہے بھائی خودکشی حرام ہے اب نظریہ دیکھیں ایک میں صرف عقل کے عقل کے آپ کو ثابت کرتا ہوں صلیں عقل سے ثابت کرتا ہوں کہ بھئی عقل کہہ گئی کیوں بھئی جسم میرا ہے میں اس کا مالک ہوں میں جس طرح مرضی چاہوں یہ عقل کہہ رہی ہے آپ میں اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں کچھ کرتا ہوں بھئی میری ساتھ ساتھ کے ساتھ تعلق ہے تو بھئی ٹھیک ہے میں جیسے مرضی کرنا چاہوں جو انسان کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے انسان جیسے مرضی اس کو کرنا چاہے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے یعنی میری آنکھیں کسی کو لگا دینا جو ہے وہ دل کسی اور کو کر دینا جگر وہاں پہ کر دینا پلان کر دینا تو بھی ٹھیک ہے وہ ایک کر رہا ہے عقل یہ کہہ رہی ہے خالص عقلی اگر دیکھتے ہیں آپ ایک آدمی خودکشی ایک دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہے. ایک آدمی کو خودکشی کر لیتا ہے وہ ایک وہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گئی بات یہ کیا چیز ہے یہ خالص عقل کرتی ہے لیکن شریعت اس چیز کو نہیں وہ کرتی اس لیے آپ کو پتا ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کس ملک میں ہوتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کدھر ہوتی ہے نا یو ایس میں نہیں ہوتی ہے میں بھی نہیں ہوتی ہے جاپ میں ہوتی ہے دنیا میں سب سے خوشی جاپان میں ہوتی ہے جاپان جاپانی دہی لوگ ہیں سپر نیچرل فورس والے لوگ ہیں وہ کسی چیز کے وہ نہیں مانتے گاڈ اللہ میں بلیو नहीं نہیں کرتے باقی تو وہ کہتے ہیں وہ بھی بھی کرتے ہیں لیکن یہ لوگ بھائی وہ اسی چیز کی وہ ہوتی ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے دنیا ختم ہو گئی ان کا بھی یہ نظریہ کہ ختم ہو جاتا ہے انسان بدھ نہیں ہے بت نہیں ہے جاپانی جاپانی زیادہ تر جو ہے نا وہ ہیں ان پہ کوئی ریلیجن نہیں ہے جاپانیز کا بس میری کلاس کا ہو گیا ٹائم ہو گیا بس آگے استاد کی بھی کلاس کا بھی ٹائم ہونے والا ہے یہ بعد بات میں باتیں ہوں گی کہ جی لیکن وہ سرچ کر لیں ہو سکتا ہے کہ کیا پتا یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ یہ پہلے کی وہ تھی جاپان میں یہ مجھے اس پتا کہ جاپان میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی تھی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کو دیکھ لیں سرچ کر لیں کہ کیا یہ تو وہ ہوتے ہیں نا ابھی کے لحاظ سے جو ہے وہ کیا ہوتا واقعی چینج ہو چکے ہوں ابھی کے لحاظ سے چینج ہو چکا ہوں ٹھیک چلیں بس صحیح آج اتنا ہی پھر صحیح پھر السلام علیکم السلام آئی فری ہے